باب قوری باپیثر یہ تو یہ بات الغرص الطانیف بیان مستفاد بیان العمور مستفادہ میرا ترجمہ تناسب مابین کے خصوصا تناسب دے آیات کریما اللہ تعالی چلا دل دلیل دے دل سے تعلق دے خیل قلبی اور دا حدیث کی کتاب ہم کرتا لے کہ دا غیر معلومی کے عدم ماخذہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی إن اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت بہی انخوصہاں معلوم تتکلم او تعمل ان دا حدیث معلومی کے ماخذہ خیل قلبی ہے تو قرآن اللہ ماخذہ اتصادم دے زدی دفع العنوان الرابع تحقیق ماناد اور افراد کی بحد کے او اورشکال اور جواب الناسک دایاتی دا کریما دوسرے دماسبہ کثر الطافل غذ وجی ہی ما, ما و جھول عن عنوان السامن. عنوان السامن پا تحقیق دو ہر امان تھے ہر امان ازادی على عنوان الخامس في تحقيق المند عفوا صلى النبي صلى الله عليه وسلم ياريت على عنوان السادس, السادس ما سبقها على عنوان السابع ما وجه الغدر حتى يرى فرادم في وجهي على عنوان الثامن في تحقيق اعلمكم بالله وحده وان المار ما ركنه اناتاكم عالمكم بالله وانااكم في تحقيق وجهيراد وجهيراد لا جزاك نيي ما وجه ناوان دولم دیگران کار دے تلتیب اور کون نا علوان اول چاہت تناسبات سلاسی دی بیان الغرس غٹ عنوان سا تناسب خفیے اور دے خفاد ہوئے جن اشکالم پترجمانی کرے علماؤ غٹ عنوان سا کتاب ان ایمان نا دے کہ خود ذکر دے علم دے نا دے ہو جہاں بعض اشکال ذکر کرے دے چیزے داد نا دے مناسب نا کتاب سرا ارادہ دی باب لاناسبو کتاب ایمان کتاب نہیں مناسب نہیں بلکہ تا تو کتاب علم تو باب کتاب علم سے مناسب تھے کدے وہ جناب بعض فضولے گرے تقلید تے کتاب کتاب کے ذکر او اترا غرف اترا ذخباری و ان المعرفه قال او علم او معرفت یقین بالله متراقب ذہدی دا عبارت تے دا صفات راسخہ فالقدمہ کے سبب فرض صبور دا اعمال او دا حلاوت تو درجی شکر ہے کہ شنی اللہ علیہ دے نال دا علم او معرفت ادراک کے اوپر لفظ ادراک راضی لفظ ادراک بل دا علم او معرفت اور یقین اطلاق راضی تازہ حالت راسخہ فلقب حالت راسخہ فلقب کے سبب دُدور لامال ادر دی اور نند کے مانا دادا بلّت بلّل مانا علم باللہ معرفت بلا باللہ باللہ باللہ حالت راسخہ فلقب دے اور جاوے سبب دا ادراک دے ادراک سبب شب علم باللہ معرفت باللہ آغا عین ایمان مدد دی دی یا جزد ایمان یا دی شرط دان شو نے غلم باللہ معرفت باللہ دادے نہ عین ایمان یا جزء ایمان مگر دراصل اس تناسب کی کتاب ایمان سرانے لیکن تغلیف کے لیے کبابش راہ دے کر گئی مدہ ان مناسبت ثانی مناسبت ثانی جہاں وہ ما سبقہ باپ سدی سدی کا باپ سو من الدین الفرار من الفتن فراز فتن و الدین نے اس دا ذکر کا علم باللہ مک باللہ باللہ باللہ کے بہادل مین نہ ہو حل فرار منزل او دا علم او معرفت باللہ سبب دے دفرار من منزل فتن باعث من منزل فتن بنی کہ وہ جاہل وہی خر انسان سے پی جائے علاوہ کہ تو نے سوچتے باقی وردوب گر جیے کہ سماج جوڑے خلق پرامی چیز زندگی ذرا ذرا چھپ اللہ ذات نے پیے میک نہ تو نہ علم باللہ معرفت باللہ سبب دے دے فرار منزل فتن من المار دے, دے, دے, دے تناسب ما تنا تناسب اہم تناسب تناسب سسل ترکیب اور نقصان دہم سمزیل کی مفت تذکرہ صاف مار مسائل کہ الناس متفاوضون فی العلم بالله پہلے علم بالله کی اور طور علیہ السلام سے فتے حرکت متفاوض فی علم بالله کی اور علم بالله من ذکروں علم بالله معرفت بالله یا علم ایمان دے یا جزء ایمان دے کہ ہر کا خلق متفاوض فی علم کے چلو زیادتے چلو سے کم دے علم کی متفاوض نہ شو ایمان کی متفاوض شو اگر چاہ جائے تو رچا کم کرو تو کو سن نہ صرف تصدیق بے بسی تہذیب نہ تزیل سے ہوئی اہم سے نقصان داحر عالم وغیرہ تجزیل بلّہ جناب رسول اللہ سے خلق متفا بل مارفت بلّہ بلّہ مارفت بلّک ایمان یا جزد ایمان ن فناس متاف تو نہ فل ایمان غلط مطابق تو ایمان کے دلچا زیادہ دا بین مناسباترا الغرض غرض دینکات دو غرض دی دی دی یو غرض ذہن کا ترجمین اس بات کو زیادت و نقصان رتنگاریا آل آل انا مارو مچھا چھا معلوم ہے دفعہ اتراوے ایمان کے سفا اترا گئے کرام یو بال چاوی ایمان اے بار دن سے ایمان کے اقرار ضروری دے ایمان کی مارفت ضروری دے و بانے. رب کرام یو بان ایمان نفس کربیل بل رت کران زیادت و نقصان نہ کر دے اول لفظی بابا خورن نے اس بات کو زیادت و نقصان کردم کے نف سے حلف متفیت کی متوش ہو اس بات کو زیادت فی چلا بھر ایمان میں مار فتح و لائف اخرار السان کم اقل کرام کمزیر مستفا دے اندر مار فتح فلقلم چلا بدھ پھر ایمان میں مارے فتح قلم و لائف اقرارو کی اقرار کم اکل کر میا کب زیر اندر درم. مراد مارے ایمان دے ہمارے جمدید مارا تمارے فتن مارے معرفت اختیاری نہ مارے فتح فتح استراری ایمان وے فون حکمارو بے نہ مارفت استاری خود بلکہ مارفت استقاع استاری فرانیا جو کر رہا تو مارفت نہ مراد معرفت اختیاری نہ استراری جملی دان نہ جملید ایمان, دو جملی دی ایمان معرفت اختیاری دے نہ کم دینا مصطفا دے اضافت مصفا دے لکہ معرفت بان فعل لکھی کی استریدا فنگا بر اصلاح تے فیل لکھی کے بلکہ غرض کہ بلی دے کیف نہ دے کہ بلی کیف نہ دے نضاب مصافہ دی ضافت تے فیل خط و شاندن معرفت فیل القلم لمدینا معلوم ہے کہ معرفت نہ مراد معرفت اختیاری لکہ معرفت اسرائیلی بن اصلاح تے فیل لکھی گیا تا باب دے کیف نہ دے اور تائی دی ذکر کے فیا ذکر ال مسا لہ قول اللہ تعالی ورا کیو اخذکم بما کسبت كروبکم نہما سر مل کر دے نہاری دے نہ مارفت نہ کم زیر مصطفیٰ اگر, با اگر حمل کرم دا محل المار محل ایمان او مرکز دمان دل دے گی انتصابت نہ ایمان دلم نہ اثر دماغ کرا جی یو زیادت او نقصان نہبتگیگی مستفا دشوین مراد مارتی مقصد زمانے جہمی ایمان نفس مارفت ناگم عارفت اسراری کی نفس مارفت اسراری شامل امام بحلقوں کیا کہ امام معرفت در مرات اگر معرفت اختیاری <تصفح> معرفت اختیاری چاہاں گئی منگ ذکر کو چاہاں رسوخ پل قدر آگر حتی اثار ظہور دا اثاری پل جوارح گرائی چی آگام اقصد اگر دکو دیما چاہاں اندر ایمان و معرفت نا معرفت مرات معرفت اختیاری نہیں استیاری اور سلوم علم سباہ چاہاں محل المعلم والمعرفت والا ایمان القلب اور دا معلوم ہے دینا چا دو انوانی ثانی بیان دو امرو سبا دو مصطفیٰ دو ترجمینہ انوانی ثالث سو تناسب مما بین دو اجزاؤ کی دو ترجمی کے خلصاں تناسب دیاتی گریما دو ما سبا قصر کی دارشاد درین دے دا اللہ تحقیق دے پو جواب سے کئی حاصل دا غیدہ دے جو دا ترجمی سو کت آ دا حدیث ہوا چاہر اروان دے انا اعلمكم باللہ او جواب زیادت عمل خبر شنو دا مقصود کو دے دار دفاع دخل مکا درد انار مکم بل جواب صاحب انار ارادہ رد نقل داغی سنگردی جواب و قدر کی ہمارے اشرفیشوان پاملے پیرم کیا اشرف اللہ مال ہی تناسم <كشف> ìا... جدا اتم راوڑے شیدا ان مل مارفد قاول دخل دغه نو کو دفر اعتراض جوارنده بنیمان انا علمکم بالله مقصد رد دې د قول صحابو چاغی دا داوا کرے و اراده کوم زیات تنامن نبی رحمت په چاره عالمکم الله کو زیادت پیړن راګه زیادت پیړن مصدق زیادت سلامتننده رد دا د قول څنګه دې جواب وک چوان مل مارفد د کلمہ مار فتم امل دے او اشرف العمال صحابہ اشرف العمال کے بسن دے دی آنا دادا او بے متبادر فیر اتنا متبادر دما سدرا اتنا من صدر میں خل کو نخال کے اتنا دی دنگا دی دیدام دلیل دے جملے درد دے نہ جملے مستفادی تو قرآن کریم سری بتره دیکھیں دین دا صرف جہان من القلب نتی کم مشہور اچ خیر ما صدرہ من جو رہتے ہوئے کی ان ما, <تصفيق> ما. ما. ما. <تصفيق> صدرہ من قلب نے کی نہیں دی من چاندل معرفت قلب اوہ سبق دالا میانس چاول ج باللہ لا تراوز عارفچہ علم برسلد حقیقت د ایمان ده خارج عند البخاري عند البخاري برسنگ ده کو باب د ایمان کی روڑی علم بالله حقیقت د ایمان ده خارج ده عند البخاري نبی اثرنگ دے دار اڑی کو کتاب الایمان کی اور مکی د سویری <صعح> وہ هو قول و فعل زي ایمان حقیقت قول و علم خط کے سلام علیکم جو ہر کلا عرب بالله خارج سے حقیقت ایمان نہ تصندہ کتاب الایمان کراڑی ندا جواب دا, دا وان جواب دے دگے اعتراض ندا جملہ مستانفہ شلا یعنی جملہ مسترفا ہم دے تے جلانے دے فاراد دخل اے دے فاراد ہن دا اعتراض مقدرہ فقا قول دے دے من مار فتح راجر کی چاولہ و وانن المعرفۃ فعل القلب ذکا جمعہ مصنف درال شریف در پار دف دفی تراس کہ امام بخاری ترا بعد حدیث پڑھی ترجمہ میں جان علمکم بالله جہان بالله استاپن زبان حرکت ایمان نہ خارج جس جس جو حقیقت ایمان کہ صحیح کہ وہ قول موقیدن یعنی کہ سمجھ کہ کہیں نہ ہے تو داخل حقیقت ایمان نہ خارج استاپن زبان ہے در سنگ کتاب ایمان کراڑے ان بالله ذ جل ایمان سب داخل داخل داخل داخل داخل دا پران کے بانی دلیل کمشورہ اعتراض ہو بار دل قطح کے تعلق ایمان ایمانے تعلق کی ایمان کے مقصودہ بار ایمان کے ایمان بل پتھاگاگی ایمان بلک احمان بل پتہ دوارا شریف کو چیر دو مدار کل بدون ایمانو بدو دیتے کلبی اتقاد قلبی علماء ترے مرا شاندار کی ترتیب ایمان بدون اعتقاد قلبی نرازی کو ما کا سبق خلو ایمان پر حقیقت کی درقص قلبی شرط ہے کہ جب جناو یمین لگو بانے چے تو کا بھی مؤخذہ نشتے ہیں یمین لگو چوتہری کی گے یمین و رہنما درچے اگر یمین دے بشیبانو سہوان کز بن تو ادار گے دیکھ مثال کینداج کہ ان بات تو غلا فانا فا کاذل ماتک ملتر ماتق نہ مناسب نے دی لیکن کھیل فرد شرط و عقیم تھی سبق سبق روب حکم داو بیان کہ جی ما صدرہ میںل قطم فعل ویلیشی ولی ولا کہ یاخذکم من قول اولادی یاخذکم مما کی اولاد یکا جی کی یاخذکم جی مما کسبت قروبکم نسیتاں صدرہ بما کسبت بما قصدت کہ قصتے کڑے زونستاسون رضی اللہ عنہ کی پر قصتے قلبی باج ماخذتا اور حدیث او نہیں راولی صرفر اور لسان تحت اور القلب مراتبا قص دا, مراتب مراتب. دا, دا, مراتب دا مراتب دی تقریبا تقریباً مراتب یو مرتبہ د حس مرتبہ دتور درتباد تحدیس بے نفس اور درو مرتبہ مرتبہ ہزمز مراتب دی مرتبہ الحجس مرتبت الخطور مرتبہ التحدیس نفس مرتبہ الحم مرتبت الرحز حج تمہارا حج خت مر رتن د نظر یو مر اے دا چې بیا بیا دا دا دا دا دا گئے دا دا تحدیب سنبس وہ تو جسباب تیار جس باپ تیار ارادا دس باب پتوشے میرارم سد ارادی تہس باب اب آزم آدم ہاگا چاہیور داس باب اراشی اتور دشا پیراجی اسباب, اسباب تیار استعمال پا استعمال اور پہ ہم بارے ذکر کرنا کہ ماں خاضو لیکن فدی امت ما خاصا بانی مرتبہ یہ صرف تیار تیارشی لیکن صرف استعمال فات خدا جنا کا سڑے ترک اور استعمال سرد و طاقت کے ثواب دے کہا جس کی رضر یہ جی چا کس وقت اجر اللہ و اسبابنی اسبابنی ترکلی مرتبت کی باری دا کم او او دو نہ چیشید نو کم آفار مطالعی پر متعلق دی جوارح دی نہ لگ چوگلیں پلاس مانے لیکن کہا سچ ہو مسلمان دار کم, کم خام ما حق ہیرانق کی صدا یوں جو مشہور چتردرانوب نہیں چاہویتر مراد پا حق ننے بھی کے. اب پران جنوب کی رحمت اللہ ذکر مرات اگر الزامات اگر الزامات دو او د کفار منافقین الزامات لگو فن بیرام السلام, السلام یا الزامات اگ جی الزامات من حدا دا رم امام سی و مقام کی ذکر استفار علیمب مسم مقل کر دلارت کو نب سے توازو باری کہ نارد محفوظ یتن و محفوظ بالکل رانیشی محفوظ جنوب نام کترے تک محفرت پہر مانا جواب نہیں لال قطن کے ثابت خصوصیت شو خصوصیت دا, دا, دا خصوصیت شو جواب دنیا تو خصوصیات سے ٹو رم دیا صابت ہے سرام سلام دے تو جی مقام تدنی کیے اللہ تعالیٰ کی طرف جی شروع مشی نا پدی بان کا نظر نظیرا شہ سار سر سلام کا دنیا کے اعلان وشی بانا تم جا رہا دنیا کے اعلان ہو فر حما تو دا محامد راو ما دی دو جب جب ما دا سے سے کو و محمد سر چت کا او تفصیس اعلان براہ دنیا کے نہ انکار سفارش نہ تناسب کے اورانشی جی بشارتر لکا... فتح اور اس کا بیان چلاول آول آیات کے حویزر فتح, دا دا دا دا دا فتح اخروی لیکن بہترین تناسب شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ حوالے کر گئی تناسب ظاہر ہے آ جاتا کہ حقیقت اور تفصیل بالخویشی میں تناسب ظاہر ہے تب سر نیبیہ اپنا تبصیلی براش بخاری کی فری جی کے ڈیر صبر برداشت کرے ہو ہم نبیر واقعی نے صبر ہے وہ کہ و رت بے جنگڑ شروع شدا رسول کہ دا ہاگی تملک مستاقی بسم اللہ بے جنگڑ دا منگی پھر بسم من رسول اللہ, مبارا مبارا مبارا اللہ... خلص اللہ خلص محمد بن عبد اللہ میں شروع نہا گا واپس من سہابت ان اذا اللہ <سؤال> کو من اللہ بو حکم علیکم از از حرم کے فار کہ غبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تم دا شکایت وک او تم دا کو رسول اللہ از اللہ کے خبر دی عمر چچار میں کوا کر پون صدا کرے کا جاوا اسوی میں کل سنت ابو جندن فابسے مان چدا نمائندہ رسول ہے زہر دا جی وا اگر پکڑو کہ وہ لوفر بانڑا گئے ہم میں مسلمانان کے ونی دا <تصفيق> لا کو سر حنا کو لا بدل نہ کرے مومناں دا کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر دین زاری وکلا کہ دا مال لگا نہ وہ نے رکوا ما من خلاص حق کلا دا کہ وہ نہ نش کی یو ٹکن دے گنج سو پری دار کلا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سر لو پے چ اللہ باد استاد ما اونت کی صبر کرے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دارنگے صحابہ صبر کرے دوجرہ دو فتحمو বিনাچ اصل مسدا تھے واقعہ غبیرہ باقی نبی دے سلام صبر اور صحابہ صبر دا غیر نتیجہ دے کن کئی ضرور نتیجہ صبر دے نبی سلام پے فتحمو বিনা کے جو واقعہ غبیرہ اور ضرور نتیجہ صبر دا صحابہ دے میناں دا ول نتایز کر کے صبر دے نبی دے سلام نتیجہ یا سر اللہک اللہ من ذنبک وما تاخر کم صبر برداشت کو داقی خرق اللہ ماتا من مزدور فرار سی بان سر تیج صبر دار نتیج راجو اللہ, اللہ پریشان مو مینت مینت سبر داگ دا دا سبر سمر دارن مو منی مینت یاخر کم سڑ مین جن کی بلادا نی ہاتھ دِن تجم س <الصَّوْاً> خود مشرکانو مشرکانو تناسب بہترین تناسبہ تیز اربا دار صحابوں تناسب ماں سبا علیہ السلام کی تفصیلات راضی جلد کے کے صحابہ تین دفعہ صحابہ بارات عبادت نبی علیہ السلام کی کے کے معلوم دے معلوم نکاح نہ کما ذہب جذبہ ثویرا لگا نکاح حد واقع کی پڑے گی ذہم ویل جذبہ دشویر ثملم تو رشفہ بوناری ما ذریم ویل جذبہ دورہ جان روڑے ونو کرے مل تولو بتم روجہ بہما دا خبر ورس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داسے ذکر دے دے راوی گوتا لا ورت دمچی وردا نا غیر کول غضب فی وجهه وجه الغضب ذکر دین ماں می دا اخذ بتشدید اور قطر کو تاثیر اصحاب جن ترک اخذ تشدد اور ترک یعنی تحصیل اور ترک تحصیل اور تھرک او گیے نقص آ دام ادرکار اتباد عمل لدے. جو کی. کی مقام منظور اللہ تا حسن عمل لدے. حسن عمل یو کے خلاف صاحب اتباع اتباع اصر دین اغفر اتباق کے لئے ہیں نفق اصر کے عمل کے لئے ہیں لا وجوہ یعرفی الغذب عنوانی لا کو نٹرول حدیث دوان پکرش آن عشاء رضی اللہ تعالی عنہ قالت قان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خذا امرہم امرہم من راعمالی فیمایت یقون قلب چی نبی اسلام امر کون صاحبوتا اما پکتو جیتا فہگا امر بانی چی بیان دے دمائی بیان مقدم بے ہفتا لیکن دبا پھر نہمل بانی چی دوام داشو پاسان امل بانی چاہیے سخ عمل بارے دوام مشکی دے بل پر سخ عمل کی نشات سے آسان عمل نا. آسان عمل پر ایل احب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کم عمل محبوب رسول کا نو تبی ما جی مارے کم امر چی مارے امر کام بینر بیمار سے حالت ممتاز بےل دے دا بیاں حالت حالت سکھ دے نبی عارف فی او او سرگر اصل واجی دا خبان پار کی دیر زر خوشحالی خبر کامل اللہ چیز دامل مدار د کثرامل تکوان دامل روح دے روح دامن خشیت الہی اور علم الہی علم پا اصاب اللہ پا احکام دا اللہ ابل خشیت انما اقشا من عباد ایل علماء ایلی کی دا اللہ ناکو بندگان دا اللہ ایلی کی علماء شاہر شاہر شاہر شمیر رحمت اللہ الرحمن کی علماء انہا علماء اے فقہا چا رسوخ دا علم دا حقیب پا ضرورن کی راگر چا حتی کیا ساری پان دامون کی سر پر شیوی نفس علماء چاہت چا مل جوارحم. او او حلاوت عمل علم کامل تقوا داری نیری دن کے کامل اریدنا نماز کر کے باد والسلام سلام بغان من عبادت کہتا عبادت ان کیفت حسنا چھرازین پا تقواسا و فیرم سادر پول <سؤال> اغدو انبیاؤ زیادتی اخزان دنیبیر علیہ وسلم اگر پا کم کی سوق زیادی چی ناغل اعتبار پر شدی لکم پا مقدار صلی اللہ علیہ وسلم لکا عمر بن حالی ببارکی یو سلطان سحا کتاب الدعوات اکرین اکر قضا حدثنا علي بن حجر حدثنا مسلمة بن عمر قال كان عمير بن خالق يسلي كلهم من ألف سجدتين عمير بن خالق قال عمير بن خالق عارو رسك زرقات مذكا يسلي يسلي كلهم من ألف سجدتين زرقات ويصبح مئة ألف تصبيحة ويولاق دي تصبيحات دي يولاق شانا فى شريفة كم كثير دي شركين فكير او پایلم بالله او کی دنیوی رسوم چہ جی جاتی دے ان اتقاكم ان ما سبق صدناسو محاسر جننا اتقاكم عالمکم بالله انا اوی تک میرا دکنے ودا زیادت دامن دی کے تا نا دا خفویا پا اللہ بانی آنازیم باب من کرہا جعود فی الکفری کمای کروائی لقا فی النار دا جا رسم باب فی نسم حدیث دی باب کی مزدت المقاسد دفار انعقاد وینوانات وینوانی وارفا چیت راس بات سراسی دی معا باندر غرص دیم ترکیب دا ترجمت الباب